نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعض فاعوز بالله من الشيطان الرجيم برات من الله ورسوله للذين آهدتم من المشركين فصيحوا في الأرض أربعات عشهر وعلموا أنكم غير موجز الله وأن الله مخز الكافرين صدق الله العظيم من شرور قلوبنا من النفاق اللہ من تہر قلو بنا رب عالمی ابم اللہ کے نام سے سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ تجزیے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مشکل ترین صورت ہے اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے ہیں اور چونکہ قرآن مجید میں یہ چیز محفوظ نہیں ہے کہ کون سا خطبہ کس وقت نازل ہوا اس کے حوالے سے بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اتنی تکلیف گوارہ نہیں کی ہے وہ بہت سے مغالتوں میں خود بھی مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا ہے بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ سورہ مبارکہ دو بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پہلے پانچ رکوؤں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ گیارہ رکو پر مشتمل ہے فلسفہ دین اور فلسفہ رسالت کے اعتبار سے ان دونوں حصوں کے مابین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےستت ہوئی تھی براہ راست بیست جن میں سے آپ خود تھے یہ بیشت ایک خصوصی ہے رسط ایک خاصہ ہے کہ جو مشرقین عرب کی طرف ہے بنی اسماغی کی طرف ہے ایک آپ کی بے ست عمومی ہے پوری نو انسانی کی طرف آپ دو بیستوں کے ساتھ مبوض فرمائے گئے آپ کی جو بیسط خصوصی ہے الہل العرب بنی اسماعیل مشرقین عرب کیونکہ آپ انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ نے آخری اتمام حجت کر دیا لہذا ان کے ضمن میں اللہ تعالی کا جو قدیم قانون ہے رسولوں کے بارے میں کہ اگر کوئی قوم جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور وہ اتمام حجت کر دے اور پھر بھی وہ قوم تسلیم نہ کرے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا عذاب سال تو اس قوم کے حق میں تو یہ آخری فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسی قانون کے تحت نافذ ہوا اس آخری فیصلے کا جو معاملہ ہے وہ ہے جو پہلے پانچ لکوں میں آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست خصوصی سے متعلق ہے اہل عرب کی طرف البتہ چونکہ آپ کی بےست عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے آپ نے جزیرہ نمایاں عرب میں دین کو غالب کر دیا قائم کر دیا بے بیشت خصوصی کا تو گویا کہ آخری مقصد آخری درجے میں مکمل ہو گیا لیکن یہ بے بیشت عمومی کے کام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے صلاح حدیبیہ کے بعد آپ نے سات ہجری تک کوئی مبلغ کوئی ڈائی کہیں باہر نہیں بھیجا جب تک کہ جزیرہ نمایاں عرب میں اس حد تک کامیابی نہیں ہو گئی قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ صلح کی تو جس کو کہ اللہ تعالی نے فتحنا فتح مبینہ قرار دیا ہے اس وقت تک آپ نے اپنی پوری توجہ نے پورا وقت نے ساری صلاحیتیں اپنی قوتیں مرکوز رکھی ہیں جزیرہ نمایاں عرب کے اندر البتہ جب اس حد تک کام پورا ہو گیا سن سات میں سن چھ میں صلاح ادیبیہ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے نامہ بر بھیجے اپنے خطوط بھیجے کیصل کے نام بھیجا تسرا کے نام بھیجا مقوکس کے نام بھیجا نجاشی بھی اب جو اس وقت تھا وہ نجاشی جو ایمان لائے تھے فوت ہو چکے تھے ان کی تو غائبانہ نباز جنازہ بھی حضور نے پڑھائی تھی اب جو نجاشی تھے وہ مسلمان نہیں تھے ان کے پاس بھی خط گیا ان خطوط کے نتیجے میں سلطنت روما سے ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا غزوہ موتا ہوا اور اس کے بعد غزوہ تموک یہ جو دو غزوات ہیں ان کا تعلق حضور کی بے ست عمومی سے ہے کہ اب بیرون ملک عرب آپ کی دعوت کا اور آپ کی اقامت دین کی جد و جہد کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو گیارہ رکو سورہ مبارکہ کے اس سے بحث کر رہے ہیں وہ غزل تبوک کے گرد ہیں ان میں سے چار رکو وہ ہیں کہ جو غزبۂ تبوک کے لیے ذہنی تیاری کے لیے اور اس کے بعد کچھ آیات وہ ہیں کہ جو تبوک جاتے ہوئے اور تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی اور کچھ حصہ وہ ہے جو تبوک سے واپس آ کر نازل ہوا وہ تو ہے گیارہ رکو جو چھٹے سے شروع ہو کر سولہویں تک جائیں گے مسلسل البتہ پہلے پانچ رکو وہ ہیں کہ جن میں اندرون جزیرہ نمای عرب اندرون ملک آپ کے جو مشن تھا اس کی تکمیل کا جو آخری مرحلہ تھا اس کا علاج ہو رہا ہے اب یہ جو پانچ رکو ہیں ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے ان میں دو رکو وہ ہیں کہ جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہو ان میں تیار کیا گیا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے کہ وہ نکلیں اور ساری رد و قدا ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ منافقین کی طرف سے کچھ سادہ دل مسلمانوں کی طرف سے نیک دل مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کے وہاں رشتہ دار ہیں کہ اب اگر جنگ ہوگی اور جا کر ہم حملہ کریں گے مکے پر تو اس سے یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو بھی گدر پہنچے گا کچھ ایسے مسلمان تھے جن کی فیملیز وہاں تھیں اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں جب یہ چکی پیسے گی تو کہیں گندم کے ساتھ گن بھی نہ پیس جائے تو ایک رد رجوق قدا ہے جو ان دو رکو میں آپ کو ملے گی کہ جو نازل ہوئے ہیں سن آٹھ میں فتح مکہ سے قبل اور تین رکو وہ ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو میں زی قدا کے بعد اور یہ جب کہ فتح مکہ ہو چکا اس سال حضور نے حج نہیں کیا پھر اگلے سال آپ نے بھی ایک دوبارہ حج نہیں کیا لیکن آپ نے قافلہ بھیج دیا تھا کہ وہ جائے اور اس کے امیر کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے امیر الحج لیکن جب وہ کافلہ روانہ ہو چکا تھا ذیقاعدہ سن نو میں تو پھر وہ آیات نادل ہوئیں کہ جو تین رکوعوں پر مشتمل ہیں جن میں آخری اعلان کیا گیا ہے کہ اب آئندہ یہاں کوئی عرب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا سن نو کا حج جا وہ مشترک تھا اس میں اہل ایمان بھی تھے اور اہل مشرق اہل شرک بھی تھے مشرقیل مکہ بھی تھے ان کو بھی اجازت تھی اور وہاں اعلان کیا گیا کہ آئندہ مشرقین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ایک مہلت دی جا رہی ہے اتنے وقت معین کی اس کے اندر اندر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور یا ان کا قتل عام ہو جائے گا یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی جو اس حصے میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس کی اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے یہ قائم مقام ہے اس عذاب اصطار کے جو عذاب قوم نوح پر آیا قوم حود پر آیا قوم صاحب پر آیا قوم شعیب پر آیا اور صدومرامورہ کی بستیوں پر آیا عال فرور پر آیا وہ اب مشرقین عرب پر اس لیے آنا ضروری تھا کہ ان کی طرف حضور بھیجے گئے انہیں کی زبان میں کتاب اتار دی گئی ان پہ اتمان عجت ہو گیا حق و ہو گیا اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو عذاب اس کے مستحق ہو چکے ہیں البتہ یہ کہ انہیں پہلی قسم جو دی گئی عذاب کی وہ تو غذبۂ بدل کی شکل میں تھی اب آخری یہ ہے کہ چیلنج کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت کے اندر اندر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خیریت ہے نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس میں خود بخود امپلائڈ تھی یہ بات کہ اگر تم نہ ایمان لانا چاہو نہ قتل ہونا چاہو تو جزیرہ نمایا عرب کو خیر بات لے کے چلے جاؤ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ اب عرب میں نہیں رہ سکتے اس جزیرہ نمایا عرب کو پاک کر دیا جائے گا شرک سے تو دو رکوع وہ تین یہ اب اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے یہ دو رکوع پہلے اور تین رکوع بعد میں ترتیب زمانی تو یہ ہے ان تین رکوعوں کا ایک رکوع پہلے نکال کے لے آیا گیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال میں ایک آیت جو تھی کہ جو بڑی اہم تھی اور جو بڑی سمجھیے کہ ایک حساس مسئلے پر تھی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا اس کو پہلے لے آئے حالانکہ اس کا اصل حکم اس کی اصل بحث جو ہے وہ سورت کے اندر چل رہی ہے جا کے وسط میں آ رہی ہے اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب ہے کہ جو خاص بہت اہم شہر تھی اگرچہ وہ ان تین رقو سے متعلق ہے جو بعد میں نازل ہوئے ہیں لیکن ان کو پہلے سب سے پہلے سورت میں رکھ دیا گیا ہے تو گویا کہ پہلے پانچ رقو بھی تین حصوں میں ہیں پہلا رقو جو چھ آیات پر مشتمل ہے یہ وہ چھ آیات ہیں جن کو دیکھ کر حضرت علی کو بھیجا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر حج کے اعلان کرو اعلان عام کر دو میری طرف سے کہ اب مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اس کے بعد وہ دو رکو ہیں جو ایک سال پہلے نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے قبل پھر دو رکو وہی ہیں کہ جو ان چھ آیات کے تسلسل میں ہیں جو زی قاڈا سنو ہجری میں نازل ہو رہے ہیں تو یہ تین حصوں میں پہلے پانچ رکو ہیں لیکن ان پانچوں رکو کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خصوصی کا جو تکمیلی مرحلہ ہے جو حقیقت اس سے برات و رسول اعلان برات ہے لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان من منشرقین ان لوگوں کی جانب جن سے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں ریتیں دی گئی ہیں لیکن اعلان ایسا ہے اور اس, اس سورت سے پہلے یہ واحد صورت ہے پرانی مجید کی جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام ہے الرحمان الرحیم تو یہ سورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کر جائے گا قتل عام ہوگا تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے اس لیے اس صورت سے قبل آیت نے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی و اللہ و عالم برات من اللہ و رسول مشرقی اعلان برات ہے اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے فصیح و تو گھوم پھر لو اس زمین میں یعنی اس جزیرہ نمایا عرب میں چار مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے أَنَّكُنْ غَيْرُ اللہ اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو شکست نہیں دے سکتے والز کافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے دے گا اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے جیمن میں تھا کہ جن میں کوئی میاد معدن نہیں تھی غیر میادی معاہدے عام معاہدہ ہے دوستی کا نو وار پیکٹ ہے اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے ان کے لیے تو کل خدلا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چار مہینے کی ہم عورت دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں اور یہ بالکل معقول بات ہے اس لیے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے وہ بات بھی ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کی طرف پھینک دیا گیا فامبز علیہ سوا اعلان کیا جا رہا ہے اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا چار مہینے دیے جا رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر میعادی تھے جن میں کوئی مدت معیر نہیں تھی وہ اذان امن اللہ وہ رسول ہی لننا سے یوم <الْأَكْبَر> اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن یوم الحج ال بڑے حج کے دن بڑے حج سے مراد حج ہے یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعے کو حج ہو تو وہ حج اکبر ہے یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں تو یوم الحج الکبر جب جو حج آ رہا ہے اس دن ان اللہ بریم من المشرقین رسول لہو اعلان عام چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اقناف جو ہیں جزیرہ نماعی عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے الگ ہے اس کا کوئی معاہدہ مشرقین کے ساتھ نہیں ہے نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی وہ تم تم فوخیر القوم اور اگر تم بعض آ جاؤ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اسی میں خیریت ہے وہ ان اگر تم پیٹ موڑ لو گے روگردانی کرو گے فالم النکم غیر اللہ تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وَبَشَّرِ و بشر النظین کفر و اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی النظین آحت من المشرقی اب یہاں ایک استثنا ہو رہا ہے یہ ہے جن کے ساتھ معاہدے تھے دو سال کا معاہدہ ہے ایک سال کا معاہدہ ہے چھ ماہ کا معاہدہ ہے اس کو مستثنا رکھا غیر میادی معاہدہ تھا اس کی اعلان کر دیا اور چار مہینے کی مہلت دے دی جو میادی تھا اس کو فرمایا الادین احتمل مشرقین ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مشرقین میں سے جن سے معاہدے کیے سما لم یون قسو پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی شے و علم ظاہر علیہ ورنہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی احد کسی کی بھی فاطم و تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو الا مدت جو بھی مدت ہے کسی کی دو سال کی ہے کسی کی چھ مہینے کی ہے تو جو میادی معاہدہ ہے اس کی بشت کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو ان اللہ یحب المطقین یقین اللہ تعالیٰ تقوا والوں کو پسند کرتا ہے فیض الگ اشر الحرم جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں پناہ کے مہینے ہیں یعنی دو شکیں ہو گئی جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے فرض کیجیے تلاش دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ تین ماہ جو ہے یا تین حیض آ گئے لیکن اگر فرض وہ اگر حاملہ ہے تو وض حمل تک وہ عدت رہے گی اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے چار مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا جن کی میاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں اب یہ رینیو نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس مدت کی تقدیل کر دی جائے گی فائدن سے لگن اشر ہو اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجیے اس لیے کہ اب یہ ان کو ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے فختل مشرقین ہے سمجھ تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ یہ سخت ترین الفاظ ہے وہ خزو پکڑو ان کو وہ گراؤ ان کا لہم کل مرسد اور ہر جگہ گھاٹ لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے یہ آخری ہے جو کہ ان کی رسوائی اب جاہر بات ہے یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی مشرقین موجود تھے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے یہ رسوائی و اللہ مفت اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا حضرت علی کو بھیجا گیا اس لیے کہ روانہ ہو چکا تھا پھر یہ آیتیں اتنی ہیں چھ تو ان آیتوں کو دیکھ کر حضور نے بیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو اس لیے کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا تو وہ قافل حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا درمیان میں حضرت علی پہنچے امیر تھے حضرت ابو بکر حضر اللہ تعالی عنہ تو جب حضرت علی وہاں پہنچے تو پہلا سوال کیا حضرت احبو نے امیر اور مامورن آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا مامور اگر تو مجھے معدور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھئے میں ادھر بیٹھوں گا لیکن اٹ مس بی نو ہوز اگر آپ مامور ہیں میں ہی امیر ہوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر جماعت کی زندگی اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیر اور معمولون. بات طے ہو چاہیے آپ ابھی ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو اور مامور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے ان کا مامور میں مامور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں امیر الحج آپ ہی ہیں البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں اس میں یہ اعلان ہو رہا فیض اللہ فخر المشرقین ہے خزو ہوں سرو ہوں مرسد فن تابو ولاطا و تم الزکاتہ پھر اگر وہ توبہ کریں نواز قائم کریں زکات ادا کرے فخلو صبیلہ ہو تو ان کا راستہ چھوڑ دو کوئی مسلمان ہو گئے ان اللہ غفور الرحیم یا غفور الرحیم ہے وہ ان احدو مدر المشرقین اور اگر مشرقین میں سے کوئش آپ سے پناہ طلب کرے حتہ یسم آ کلام اللہ اتنا بڑا ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی ہی نہیں سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں کیا دعوت ہے اب یہ کہ تمام جزیرہ نمایاں عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے یہ آج میں نے کوٹ کی تھی تعارف ہے قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اس حوالے سے حتیہ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں اللہ کا کلام سنے پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں یہ نہ ہو کہ وہی کہ اب کرو فیصلہ اسلام قبول کرتے وہ یہ جی کرتے ورنہ تمہاری گندر اڑاتے ہیں نہیں وہ امان لے کر آیا تھا کلام اللہ سننا چاہتا تھا اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو سما ابلی ہو معامنہ اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے پتہ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک غافل ہی رہے انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں کہ یہ دعوت کیا ہے یہ آیات جو ہیں ان کا سلسلہ جڑے گا چوتھے رکو کے ساتھ جا کر اب جو دوسرا رکو اور تیسرا رکو آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے قبل نادر ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے پریش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اگرچہ جنگ بالفیل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا ممکن ہے خون ایزی ہو جائے ممکن ہے مکے کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہے اس میں بہنے لگے سارے, سارے اندیشے تھے وہ تو جو ہو گیا وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے لیکن بہرحال اس میں جو ریلیکٹنس تھی کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ لوہی کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کے اجزاء اور اقربا وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ گیہوں کے ساتھ وہ گن بھی نہ